الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور پیارے سنہیں بھائیو اور مندجنے کے ناظرین میں حاضر ہوں صلی صلی اللہ احقاب قرآن لے کر اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی ایک اس آیت کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی حکم سے ہوتا ہے آج ہم نے خور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پندرہ کا انتخاب کیا ہے اس آیتم مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ارشاد فرماتا ہے آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قرآن کی راشن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 میرے محترم اور پیارے سین بھیا اور مدنی چن کے ناظرین یہ جو آیتم مبارکہ کی تلاوت کی گئی اس آیتم مبارکہ کے ہم سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے تین حصے کر سکتے ہیں مبارکہ اسکرین پر آپ دیکھ دیکھیں گے یہ آئتم مبارکہ ہے پہلا حصہ ہے ولاہ مشرق ول دوسرا حصہ ہے فعین مطولو فصم وجہ تیسرا حصہ ہے ان اللہ واس علیم جی ان تینوں حصوں کے اندر اس قدر وسیع مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ ویسے تو پچھلے سلسلوں میں ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم موضوعات کو ایک ساتھ ہی بیان کر دیتے تھے لیکن آج کے سلسلے میں اس آیت مبارکہ کے تین حصے کرتے ہوئے ہر ایک حصے کے جو تفسیری نکات ہے وہ الگ الگ بیان کر کے پھر میں اپنی گفتگو اس کے تحت جاری رکھوں گا اللہ نے چاہا تو, تو جو پہلا حصہ ہے ولی اللہ مشرق و المغرب آئیے دیکھتے ہیں اس کے تحت کن تفسیری نکات پر ہم گفتگو کریں گے مبارکہ کے پہلے حصے ولی اللہ ہل مغرب کے تحت زیر بیس لائے جانے والے نکات نمبر ایک للہ کے لام کے یہاں کیا معنی ہیں نمبر دو مشرق و مغرب کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ کیوں کیا گیا ہے نمبر تین جہاد کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی کس طرح ہوتی ہے قرآن مجید حمید ایک ایسا عظیم کلام ہے جس کے اندر استعمال ہونے والے ایک حرف کے بھی بعض اوقات بہت سارے معنی ہوتے ہیں لام للہ ہی اس کے کئی معنی ہیں لام بعض اوقات قسم کے لئے آتا ہے اور بعض اوقات ملکیت ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے لکا علیہ فلوس میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو لکا کا جو لفظ ہے ملکیت کے منسوب کرنے کے لئے آتا ہے ان المساجدہ لاہی مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لئے نہیں ہیں اسی طریقے سے یہاں جو لفظ لام استعمال ہوا ہے وہ ملکیت کے لئے استعمال ہوا ہے کہ جو مشرق ہے جو مغرب ہے پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی ہے اللہ تبارک وطالیہ اس کا مالک ہے اس کا خالق ہے اس کا حاکم ہے تو یہاں پر لفظ لام ملکیت کے لئے استعمال ہوا ہے دوسرا نقطہ اس حصے کے تحت یہ زیر بحث ہم لے کر آئیں گے اور اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ مشرق و مغرب کا تذکرہ اتنی زیادہ مرتبہ قرآن مجید فقانی حمید میں کیوں کیا گیا ہے مطلب مشرق اور مغرب کے الفاظ بھی کئی مقامات پر مسکر ہوئے اسی طریقے سے سور رحمان میں رب المشرقینی المغربین مشرقین اور مغربین کے لفظ کے ذریعے ان مقامات کا یا ان جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ مشرق اور مغرب دو کناروں دو کناروں کا نام ہے ایسے دو کنارے کہ روئے زمین کا کوئی بھی حصہ ان کناروں سے خالی نہیں آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے ایک طرف مشرق ہوگا ایک طرف مغرب ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کہہ کر یہاں پر پوری کی پوری کائنات مراد لی گئی ہے آپ نے اردو میں ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جناب سر سے پاؤں تک پسینے میں کوئی شرابور ہو گیا ہے یا پسینے میں نہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف سر پر پسینہ آیا ہے یا صرف پاؤں پر پسینہ آیا ہے بلکہ یہ الفاظ بول کر یہ اجزا بول کر پورا کا پورا بدن مراد لیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ اللہ کے لیے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ انسان صبح و شام مشرق و مغرب کے تغیرات کو دیکھتا ہے جی ہاں جس قدر عالم کے اندر ہم مشرق و مغرب کے تغیرات محسوس کر سکتے ہیں شاید ہمارے لیے کسی اور تغیر کو اتنا واضح انداز میں دیکھنا یا اتنا معمول کے مطابق دیکھنا یا اتنا تواتر کے ساتھ دیکھنا وہ ممکن نہیں ہے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چھڑ جاتا ہے سورج آتا ہے سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں روشنی آ جاتی ہے روشنی کے بعد دن چڑھ جاتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے غروب ہونے کا ایک الگ نظارہ ہوتا ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا دوبارہ آ جاتا ہے سورج ہی پر جو ہے وہ موسموں کے تغیر کی بنیاد اللہ تبارک نے رکھی ہے اور سورج جو ہے وہ مشرقین اور مغربین کہنے میں بھی علماء یہ نقطہ بیان کیا کہ دراصل مشرقین اور مغربین اس لیے کہا گیا بعض اوقات اس کو جمع کہا جاتا ہے کہ سورج اپنی جو جگہ ہے وہ روزانہ تبدیل کرتا ہے یعنی ایک دن یہاں سے نکلے گا تھوڑا سا سرکے گا تھوڑا سا اور سرکے گا تھوڑا سا اور سرکے گا یہ سرکنا بسا اوقات ہمیں واضح نہیں ہوتا ہم پر لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو غروب کی سنت ہے تھوڑی بہت اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ اس وقت آتی ہے کہ گرمی کے اندر سورج کا جو مقام ہے نکلنے کا بلند ہونے کا وہ سردیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی معاملہ غروب کا ہے تو اسی لیے سردی اور گرمی کا تعلق بھی سورج کی کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے تعلق سے ہماری زندگی کا رہن سہن ہمارے معاملات ہمارا لباس ہمارا جو ہے وہ جو روٹین ہے وہ وابستہ ہے یعنی انسان کی جو طبیعت پر انسان کے دل و دماغ پر جو یہ موسمی تغیرات اور سورج کی جو یہ حرکت ہے یہ جس قدر اثر انداز ہوتی ہے ہم سب اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم مشرق کو بھی دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے نکل رہا ہے ہم مغرب کو بھی دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں غروب ہو رہا ہے تو ہم یہ مناظر دیکھ کر کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں یہ مناظر ہمیں کائنات کی کائنات کا جو پھیلاؤ ہے اس کی خبر دیتے ہیں تو کائنات کی وسعت چونکہ ہم مشرق و مغرب کے ذریعے جانتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مشرق و مغرب کا تذکرہ کر کے کائنات کی وسعت کو بیان کیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ کائنات کتنی ہی وسیع ہو جائے ہے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم ہے اور پھر وہ جو چاہے اس میں کر سکتا ہے جس طرح کے چاہے اقام نازل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں موقف ہے وہ کس عبادت کے لیے کیا چیز شرط قرار دے تو اصل میں جو آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ آ رہا ہے اس دوسرے حصے کے اندر نماز کے دوران جو قبلہ کی سمت ہے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے اس کے تعلق سے احکام بیان ہو رہے ہیں اور ان احکامات پر کفار نے اعتراض کرنا تھا کفار نے ان کا مذاق اڑانا تھا اللہ تبارک و نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ جب وہ کائنات کا حاکم ہے اور مالک ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ احکام اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے اس انداز پر دے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی قدگن نہیں ہے کوئی ممانت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تیسرا نقطہ علماء مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بیان کیا خاص طور پر عظیم مفسر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے اللہ مشرق و کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پاؤ گے اور جو جہاد کا تذکرہ اللہ تبارک مطالعہ نے کیا ہے یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جو جہاد ہیں یہ اللہ تعالی نے بنائی ہیں یہ جو جہاد ہیں سمتے ہیں یہ مخلوق ہیں جو سمتے ہیں ایک وقت تھا کہ نہیں تھیں قدیم نہیں ہیں حادث ہیں پیدا ہوئی ہیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ معذ اللہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے تو جسم کے لئے سمت بھی ماننا پڑتی ہے جسم کے لئے جسم جس چیز پر قرار پکڑتا ہے وہ بھی ماننا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں عالم کے اندر جو بھی موجودات ہیں ساری ہی کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو اگر جسم ہوگا تو جسم کے قرار پکڑنے کے لئے کوئی جگہ بھی ہوگی تو ایک وقت تھا کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی نہ آسمان تھا نہ زمین تھا نہ فضا تھی نہ ہوا تھی نہ بہرو بر تھے نہ شجر نہ شجر تھے نہ حجر تھے تو اگر جسم مانا جائے گا تو وہ جسم کہاں قرار پکڑ رہا تھا یہ اعتراض لازم آئے گا اور جب جہات اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں تو جسم کے لیے جہات بھی ہوتی ہیں دائیں اور بایاں بھی ہوتا ہے آگے اور پیچھے کی سمتیں بھی ہوتی ہیں اور جہاد خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی تخلیق کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک اور خالق ہے تو جہاد مخلوق ہوئی اجسام مخلوق ہوئے جو جس جو زمین ہے مخلوق ہوئی آسمان ہے وہ مخلوق ہے جو عرش ہے وہ مخلوق ہے اور ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے جہد سے پاک ہے سمت سے پاک ہے تو یہ ایک عقیدے کی بات تھی تو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قبیر میں بیان فرمائی اور ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کا انسانوں کی طرح جسم ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہوگا چلتے ہیں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف دوسرے حصے کے اندر کیا کیا انمول موتی ہیں اور کیا کیا جواہرات چھپے ہوئے ہیں اور کون سے سے تفسیر نکات ہیں جن کا سمجھنا ہمارے دل و دماغ کو بھی روشن کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سکھانے کا سبب بنے گا دوسرے حصے کے تعلق سے موضوعات دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے فعین طولو فسما وجہ اللہ کے تحت زیر بیس لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے نمبر دو رخصتیں کیوں دی جاتی ہیں اور حالت سفر میں نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ کیوں شرط نہیں نمبر تین جب بد بخت حجاد بن یوسف نے مشہور تابئی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا تو انہوں نے یہ آیت کیوں پڑی نمبر چار لفظ وجہ کا کیا مانے ہیں اور یہ لفظ اللہ تعالی کے لیے بولا جائے تو کیا مراد ہوتی ہے نمبر پانچ کیا روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہوئے روزہ مبارکہ کو پیٹ کریں گے اور قبلے کی طرف منہ کریں گے یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ آپ نے سنا فائنا ماتول فسم وجہ اللہ اس حصے کے تحت پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے مفسرین نے بہت سارے شان نزول اس آیت مبارکہ کے پس منظر کے تعلق سے بیان کیے امام قرطبی مالکی رحمت اللہ تعالی نے تو دس مختلف شان نزول بیان کیے ہیں ان میں سے چند شاہ نظل میں خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں پہلا شان نزول یہ بیان کیا کہ امام ترمیز رحمت اللہ تعالی علیہ عامر بن ربیہ سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ صابہ اکرام علیہ مردوان ایک سفر میں سرکار علی سات اسلام کی معیت میں تھے کہ رات کا وقت ہوا انہوں نے نماز پڑھنا چاہی اب قبل کی سمت کا پتہ نہیں تھا تو دو مختلف گیروں تھے ایک نے اندازہ لگایا کہ قبلہ اس طرف ہے دوسرے نے اندازہ لگایا کہ قبلہ اس طرف ہے دونوں نے نماز پڑھی اور پتہ چلا کہ جناب دونوں نے ہی مختلف رخوں پر نماز پڑھی ہے بتانے والوں کو تھا نہیں یہ بات نبی اکرم علیہ صد اسلام کو پہنچی تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے فعین امت وسم وجہ اللہ جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو پاؤ گے تو یہ آیتمبر کا اگر یہ شان نزول لیا جائے تو اس بات کی رخصت پر نازل ہوئی کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو اور ہمارے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی مسجد وغیرہ بھی قریب نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر قبلے کی سمت کا وہ تعین کر لے تو ایسا شخص اپنی مرضی سے تحری کرے گا اندازہ لگائے گا اور غور و فکر کرے گا کہ قبلہ کس سمت ہو سکتا ہے اب اس کے جو غور و فکر کرنے کے قرائن ہوں گے وہ مختلف ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ وہ سمت غروب کو دیکھ کر تعین کرے ممکن ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگائے بہرحال جہاں اس کا دل جمتا ہے وہاں وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے گا اور نماز پڑھنے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز اس خانہ کعبہ کی سمت نہیں تھی کسی اور سمت میں رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی فریقین کی نماز درست ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے جو ایک عام حکم تھا اس حکم کے مقابل میں یعنی عام حکم تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں نماز ادا نہیں ہوگی ساکت ہی نہیں ہوگی لیکن اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے بعض مواقع کا استثنا کیا ہے اور اس استثنا کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ایک صورت اس کی بیان کی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے حالت سفر میں اسے قبلے کا پتہ نہیں چلتا نہ کوئی بتانے والا ہے اور وہ کسی اپنے اندازے کی بنیاد پر کسی طرف مکر کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر بعد میں یہ بھی پتا چلے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس رخصت کا بیان اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ علیہسلاسلام سواری پر ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلاط السلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا التظام نہیں فرمایا بلکہ جس طرف سواری کا منہ تھا اسی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کا یہ جو نماز پڑھنا تھا یہ نفل نماز تھی آپ علیہسلاسلام فرض نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ نفل نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آیتمبار کا نازل ہوتی ہے فعینمت وسلم وجہ اللہ کہ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تعالی کی رحمت کو پاؤ گے تو علماء نے اس کے تحت یہ بیان کیا کہ کوئی شخص حالت سفر میں ہو تو حالت سفر میں اگر نفلی نماز پڑھی جائے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے تو گویا کہ اگر دوسری جہت دیکھی جائے تو اس دوسری جہت کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و نے اپنے بندوں پر رخصت نازل فرمائی آسانی نازل فرمائی اور حالت سفر میں نفل نماز کے لیے استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ ہٹا دی گئی استقبال قبلہ کی جو پابندی تھی نفل نماز کے لئے حالت سفر میں وہ ختم کر دی گئی جس طریقے سے کہ سفر میں بہت ساری دیگر جو پابندیاں ہیں ان میں رہ دی جاتی ہے مثال کے طور پر جو فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ دو کر دی جاتی ہیں سفر ہی میں بندے کو پانی کی تنگی کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور جب پہلی مرتبہ تیمم کی آیت نازل ہوئی اور تیمم کا حکم نازل ہوا اس وقت بھی صحابہ کرام علی مردوان سفر ہی میں تھے تو سفر جو ہے اس کے تعلق سے بہت ساری ایسی رخصتیں ہیں جو قرآن و حدیث نے ہمارے لیے بیان کی ہیں تو دوسری تفسیر جو میں نے بیان کی ہے اس تفسیر کے تعلق سے پس یہ بنے گا کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز حالت سفر میں پڑھتا ہے تو جس طرف اس کی سواری کا رخ ہے اس طرف رخ کیے ہوئے وہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے استقبال قبلہ کی شرط اس کے لیے نہیں ہوگی تیسرا کول مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ جناب جو قبلہ ہمارا ہے مسلمانوں نے بھی اسی قبلے کو اختیار فرمایا ہے لیکن جب نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کو یہ کہا گیا کہ اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیجئے تو یہودیوں کو بڑا رنج ہوا انہوں نے تان کرنا شروع کی بڑی باتیں کرنا شروع کی کہ اب جب پہلے غلط تھا اب صحیح ہے یا اب صحیح ہے پہلے غلط تھا یا آپ تم غلط کر رہے ہو مختلف طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی سمتیں ہیں ساری کی ساری ساری کی سارے جو جہتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے کہ وہ جس طرف جس جہت میں جس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے مسلمان اس کی پابندی کریں گے اللہ تبارک وطالع کی جو رحمت ہے وہ کسی ایک جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حکم کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالی نے جہاں کا فرمایا ہے وہاں کا مسلمان رخ کریں گے اور نماز ادا کریں گے حاکم اللہ تعالی ہے حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اللہ تبارک وطالیہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے مسلمانوں نے بنا لیا اللہ تبارک وطالیہ نے حکم دیا خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے مسلمانوں نے بنا لیا تو پھر اعتراض کرنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ فعین وسم ابج اللہ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے چوتھا قول مفسرین نے اس مقام پر یہ بیان کیا کہ امام مجاہد امام کرتبی بیان کرتے ہیں کہ امام مجاہد اور ابن جبیر سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک وطالعہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کال ربدنی تمہارا رف فرماتا ہے مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم میں قبول کروں گا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآئین ہم کس طرف رخ کر کے دعا کریں کس طرف متوجہ ہو کر دعا کریں تو یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی کہ وہمشرق ول مغرب مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں فائین اما طو فسم وجہ اللہ جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو پاؤ گے تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کسی بھی سمت میں رخ کرنا ضروری نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت ہر جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف بھی رخ کرو گے دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے اگرچہ ہمارے علماء نے بطور آداب کے اس بات کو بیان کیا کہ بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے قبولیت کے سباب ہوتے ہیں اس میں لیکن ایسا سمجھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اگر رخ نہیں کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی ایسا شخص اس طرح باندھتا ہے ایسا شخص بہتان مانتا ہے شریعت متحرہ پر اور اس کا جو قول ہے وہ مفسرین تابعین اور اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کے خلاف ہے یہاں پر اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ رخصتیں بیان ہوئی کہ کوئی اگر فرض نماز بھی پڑھتا ہے سفر کی حالت میں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحریک سے کام لے گا نفل کے تعلق سے رخصتیں بیان ہوئی کہ نفل کے تعلق سے جو ہے وہ استقبال قبلہ شرط نہیں ہے تو آخر یہ رخصتیں کیوں دی گئیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ سفر چونکہ اس کے اندر صحبت ہوتی ہے مشکلات ہوتی ہیں اس کے اندر پر ویسے ہی دقتیں ہوتی ہیں اور شریعت مطالعہ کا ایک مزاج یا اسلوب یہ ہے کہ جہاں دقت آتی ہے وہاں آسانی آتی ہے علماء نے آوار کی دو اقسام بیان کی ہیں ایک آوار ذات ذاتیاں ہیں ایک آوار ذات سماویاں ہیں عوار ذات ذاتیاں یہ ہیں کہ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے قیام نماز میں فرض ہے اور قیام پر وہ قادے نہیں رہتا تو اس شخص کو اس بات کی رعایت ملے گی اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے اگر ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا اسے اس عوارض ذاتیہ میں سے ایک عارضے کی بنیاد پر تیموں کی اقست دی گئی ہے بہت سارے مواقع پر چوٹ لگ جاتی ہے پانی کا استعمال وہاں پر جو ہے خطرناک ہوتا ہے کیا جا سکتا ہے خواتین جو ہے انہیں عارضہ لاحق ہوتا ہے ناپاکی کا تو نمازیں ان پر معاف کر دی گئیں تو بہت ساری رخصتیں ایسی ہیں کہ جو عوارض ذاتیہ کی بنیاد پر انسان کو انسان کی ذات کو لاحق ہونے والے جو کیفیات ہیں ان کی بنیاد پر شریعت مطالعہ نے مختلف طرح کی رخصتیں دی ہیں عوارض کی دوسری قسمیں اوائز سماویہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کئی گم ہو جاتا ہے یا کسی ویرانے میں نکل جاتا ہے اور اسے کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ قبلے کی سمت کیا ہے اب جو کیفیت جس کیفیت یہ دو چار ہے یہ قدرتی طور پر ایک پریشانی لاحق ہوئی ہے تو اس کیفیت کا حل بیان کر دیا گیا کہ وہ اپنے اندازے سے کام لے گا تحریر سے کام لے گا جہاں اس کا دل جمتا ہے اس سمت میں وہ نماز پڑھے گا اسی طریقے سے آوار سماویہ کی اور بہت ساری مثالیں ہیں مثال کے طور پر مسجد کی جماعت واجب ہے لیکن سخت بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے تو جماعت میں رخصت کی صورتیں شریعت مطالعہ نے دی ہیں تو رعایتیں موجود ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جو فرض نماز ہے اس کی تو حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ قبلہ کوئی بتانے والا نہیں تھا تو شریعت مطارہ نے اس کی دو قسمیں بیان کی کہ بتانے والا موجود ہے اب اندازے سے کام نہیں لے گا بتانے والا موجود نہیں ہے تو پھر اپنے اندازے سے کام لے گا لیکن جو نفل نماز ہے نفل نماز کے اندر یہ تقسیم مندی نہیں بلکہ متلقن کہہ دیا گیا کہ سفر کے اندر نماز نفل پڑھتے ہوئے جہاں سواری کا رخ ہے وہاں منہ کر کے نماز پڑھی جائے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے کیا ایسی حکمت ہے کیا ایسی بات ہے کہ شریعت مطالعہ نے یہ جو حکم ہے عام رکھا اور جو فرض نماز کا ہے اس سے زیادہ یہ حکم عام ہے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے تو قافلہ رک جاتا ہے قافلے کو روکا جاتا ہے مسلمان فرض نماز پڑھتے ہیں اور پھر قافلہ اپنی منزل کی جانب کوچ کرتا ہے لیکن جو نفل نماز ہے تو وہ ہر شخص کی ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے کوئی نفل نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا تو اگر نفل نماز کے لیے قافلے کو روکنے کی شرط ہوتی استقبال قبلہ کی شرط ہوتی تو لوگ دقت میں دشواری میں پڑ جاتے اور مشکلات سے دوچار ہو جاتے شریعت مطالعہ نے لوگوں پر آسانی کے لیے نفل نماز کے اندر استقبال قبلہ کی شرط نہیں رکھی جبکہ حالت حالت سفر ہو تو جب حالت حالت سفر ہوگی تو ایسی صورت کے اندر نفل نماز کے اندر استقبال قبلہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں یہ ای آیت مبارکہ مفسرین نے اس آیتم وارکہ کے تحت ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ بھی لکھا ہے تاریخ جو ہے وہ لکھی جاتی رہتی ہے اور تاریخ کچھ لوگوں کو سنہری حروفوں سے لکھتی ہے ان کے کارناموں کو ان کی اچھائیوں کو ان کی بھلائیوں کو ان کے اصاف کو سنہرے حروفوں سے لکھتی ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں برے جنہیں سیاہ حروفوں سے لکھا جاتا ہے جو تاریخ کے اوراق پر دھبا ہوتے ہیں جن کا ظلم ستم جن کی بربریت جن جن کا فسق فجور لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں یعنی ان وہ اپنی برائیوں میں ایک مثال ہوتے ہیں برائیوں کے لیے کنایا اور استیارہ بن جاتے ہیں اور تاریخ کے اندر ایک ایسا ہی برا آدمی گزرا ہے ایسا ہی بدبخت آدمی گزرا ہے حجاج بن یوسف جی ہاں بہت ظالم آدمی تھا اس کے ظلم کا ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص رفیق تھے خاص خادم تھے اور جس طریقے سے ایک آدمی کا سایہ اس کے ساتھ لازم و ملزم ہوتا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی طریقے سے بالکل ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنے عباس سے تفسیر سیکھی حدیث سیکھی مسائل فکس سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے لوگوں تک پھیلائے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ ہم ایک ایک قدم پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے محتاج ہیں ہمیں اتنا بڑا علم کا حصہ ان کے ذریعے ملا ہے حجاج بن یوسف نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ان کو گرفتار مکہ مکرمہ سے کیا گیا کچھ عرصہ افرار بھی رہے مکہ مکرمہ سے کیا گیا اور وہاں سے ان کو حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کیا گیا ان کا نام سعید تھا بہت توہین آمیز رویے کے ساتھ حجاز بن یوسف ان سے پیش آیا اور کہا کہ تم سعید نہیں تم شقی ہو معاذ اللہ سما معاض اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں پاور آتا ہے کسی کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے کسی کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے اب بتائیے ایک ضعیف الحال عظیم بزرگ کہ جو مشہور تابئی ہیں جنہوں نے نہ صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بلکہ کثیر صحابہ سے علم حاصل کیا جو علم کے پہاڑ ہیں اور ایک وقت کا بادشاہ انہیں شکی یعنی بدبخت کہہ رہا ہے حالانکہ وہ خود بدبخت تھا بڑے توہین آمیز رویے سے پیش آیا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا جی ہاں آپ کو شہید کیا گیا لیکن تاریخ میں آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے یہ ایک ایسے الفاظ سے لکھا گیا کہ یہ واقعہ کبھی بھول نہیں سکتا جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانے لگا ان کی گردن کو تن سے جدا کرنے کا وقت آیا تو یہ قبلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور یہ آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں انی وجہ تو للذی لل السماوات وما أنا مِنَ مشرقین میں نے اپنا رخ کیا اس کی طرف جس نے آسمان اور زمین بنائے اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں یہ آیتمبار کا یہ تلاوت کرتے ہیں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں حجاج بن یوسف کو یہ بھی پسند نہ آیا اور کہا کہ ان کا رخ قبلے سے پھیر دو ملازموں نے رخ قب سے پھیر دیا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو علم کے پہاڑ تھے انہوں نے دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی وہ مبارکہ جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے آپ تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں ولی اللہ مشرق اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب فائن مت ولو فصم وجہ جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کے رحمت کو پاؤ گے انَ اللہ واسم بے شک اللہ تعالی وسط والا اور علم والا ہے وہ جانتا ہے سب کچھ جب حجاج بن یوسف نے یہ بات سنی تو کہا کہ زمین پر اوندا لٹا دو ان کو انہیں اوندا لٹا دیا گیا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں منہا خلق ناکم وفیحا حکم ہم نے زمین اسے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں سے تمہیں پھیر کے لے جائیں گے وہ منہا نخرجکم اور پھر اسی سے نکالیں گے تارہ تنخرا دوبارہ یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح آخری سانس تک ان کی توہین و تجلیل کی جائے اور جو ہو سکتا تھا اس نے کیا لیکن کیا شان کی موت تھی کہ سینہ تان کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت طرف متوجہ ہوتے ہوئے یہ بتا گئے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جو رحمت ہے بندہ ہر طرف اس کو پاتا ہے اور جہاں وہ رخ کرے گا اللہ کی رحمت کو پائے گا زمین کی طرف زمین پر موندہ لیٹ جائے تب بھی اللہ کو رحمت اللہ کی رحمت کو پائے گا مشرق کی طرف اگر اس کا رخ ہو تب بھی اللہ کی رحمت میسر آ سکتی ہے مغرب کی طرف رخ ہو تب بھی اللہ تعالی کی رحمت میسر آ سکتی ہے قبلے کی طرف رخ ہو جب بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے اور میسر آ سکتی ہے اب آتے ہیں اگلے نقطۂ کی طرف اس عصاہت مرکن فرمایا گیا تو رخ جہاں کرو گے فسم وجہ اللہ ہی اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وج ہن ہن کہتے ہیں چہرے کو قرآن مجید فقان حمید کی کچھ آیات ایسی ہیں یا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو متشابے کہلاتے ہیں اور متشابے کے تعلق سے علماء نے یہ بیان کیا کہ جو متشابے آئےتے ہیں یا الفاظ ہیں ان کے بارے میں دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں یا تو ان کی تعویل بیان کی جائے گی یا پھر انہیں اپنے ظاہری معنی کو پر رکھا جائے گا لیکن ان کی مراد کو پرے نہیں جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے تو جو ترجمہ میں نے کیا یہ مراد یہ تعویل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے کہ وجہ کا جو لفظ ہے جو چہرہ ہے چہرہ انسان کی جو ذات ہے اس میں سب سے اشرف اور سب سے جو اہم حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے عربی محاورے میں کہ جسم کا کوئی حصہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے یعنی ایک طاول یہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہو کہ جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ تعالی کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاؤ گے دوسری جو تعویل علماء نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ لفظ وجہ جو ہے یہ رضا مندی کے معنی میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید سخان حمید کی قائد میں ارشاد ہوتا ہے ان نما نتعیم کملی یہاں بھی وجہ آیا ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے تو لفظ وجہ جو ہے اس کا لفظی معنی تو چہرہ ہے لیکن ہم اس کی تعویر کریں گے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے چہرہ جو ہے وہ جسم کا ہوتا ہے جو وہ جسم سے پاک ہے تو جو جسمانی آزہ ہیں جو جسمانی اعضا کے نام ہیں اس کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں ایسا معنی ہم نہیں کر سکتے اگلے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نصیب کھلتا ہے نصیب جاگتا ہے اور لوگ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر سلاط و سلام پیش کرتے ہیں حضور علیہ صلاط السلام متوجہ ہوتے ہیں اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین جو ہے اس کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس جگہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی یا نہیں ہو رہی لیکن روزہ پاک ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سمت ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالی کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہوتی ہے ستر ہزار ملائکہ صبح اور ستر ہزار شام کو آتے ہیں ایک ایسا مقدس دربار ہے کہ اس جیسا دربار کوئی نہ ہوگا اور علماء نے بیان کیا کہ روئے زمین کا سب سے مقدس حصہ وہ ہے کہ جہاں زمین کا وہ حصہ کہ جس پر نبی اکرم علی ساۃۃ السلام کا جسد اقدس مست کیے ہوئے ہے تو جب اور خود حضور اکرم علیہ سات اسلام موجود ہیں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں جی ہاں انبیاء کو یقیناً موت آتی ہے لیکن فقط آن کے لیے آتی ہے لمحے کے لیے آتی ہے ان کی جو زندگی ہے اور پھر ایسی ہی زندگی ہوتی ہے وفات ظاہری کے بعد کہ جس طرح دنیا میں ہوا کرتی تھی تو نبی اکرم علیہ ساطو السلام کا جہاں جسد اقدس موجود ہو تو وہاں رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا تو مسلمان سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں اپنی مرادیں مانگ لیں ایک قبولیت کی جگہ ہے اور ہمارے علماء ہمیشہ سے لکھتے چلے آ رہے ہیں کسی بھی فک کی کتاب پڑھ لیجئے شرح حدیث کی کتاب پڑھ لیجئے تمام کے تمام علما جو ہیں وہ یہ بیان کرتے آئے شارحین مفسرین محدثین کہ یہ جو مقام ہے مقام قبولیت ہے اور یہ کیسا مقام ہے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنے ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ اس کا رخ پھیر دیتے ہیں کہ نہیں قبلہ اس طرف ہے ابھی ہم نے سنا کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دعا مانگو اللہ تعالی سے اور صاحبہ نے سوال کیا کہ کس طرف رک کر کے مانگے تو یہ آیت مارکا نازل ہوئی کہ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے تو قبلہ ضرور رحمت کا حامل ہے لیکن جو کعبے کا کعبہ ہے وہ بھی رحمت کا حامل ہے خانہ کعبہ پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ مبارکہ پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں تو کوئی قید نہیں ہے کوئی تخصیص نہیں ہے اور ایسی شرط لگانا کہ جناب اگر اس طرف رخ کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی اور اس طرف رخ کرنا ہی دعا کے لئے ضروری ہے شریعت میں کوئی اس کی سند نہیں کوئی اس کی دلیل نہیں یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ نے بھی درجنوں تصاویر دیکھی ہوں گی اور میں نے بھی دیکھی ہیں کہ جب کوئی صاحب اقتدار آتا ہے مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہوتا لیکن بہرحال دردناک صورتحال ہوتی ہے اس مقام پر بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی اگر کسی کو اعتراض ہو رہا ہے کوئی روک رہا ہے تو ظاہر کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے یا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے اگر کسی کو ہاتھ اٹھانے پر اعتراض ہوتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے تو یہ آئے مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا کے لئے خانہ کعبہ ہی کی سمت کو متعین کرنا اور صحیح لازم سمجھنا یہ جہالت ہے یہ افطرح ہے شریعت پر اس کی کوئی اصل نہیں ہے چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف اگلا جو نقطہ ہے ہمارا انشاءاللہ شاء اللہ دو سے تین منٹ میں ہم اپنا سلسلہ مکمل کرتے ہیں اگلے نکتہ, اگلے نکتہ ہمارا کیا تھا آیت مبارکہ کے تیسرے حصے ان اللہ واسی علیم کے تحت زیر بیس لائے جانے والے نکات نمبر ایک یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت واسی کا تذکرہ کیوں کیا ہے اور واسی کا یہاں کیا معنی مراد ہے نمبر دو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علیم ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے دیکھیے لفظ واسع اور لفظ علیم اگرچہ معنیٰ دونوں کے الگ ہیں لیکن ایک مناسبت یہاں یہ بن رہی ہے کہ قرآن کا یہ سلوب ہے اگر قرآن کسی سزا کو بیان کرے گا کسی ڈر کو بیان کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کے وہاں ایسی صفت بیان کی جاتی ہے جو اس کلام سے مطابقت رکھتی ہے یعنی اگر سزا کا تذکرہ ہے ڈر کا تذکرہ ہے تو قہار ہونا بیان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبار ہونا بیان ہوگا تو یہاں چونکہ وسعت کا بیان ہے کہ عام نمازوں میں ایک اور حکم تھا قبلے کی پابندی تھی لیکن نفل نماز کے تعلق سے جو حکم بیان کیا گیا وہ وسیع ہوا جو فرض نماز میں تعلق سے حکم بیان ہوا اس میں وسعت دی گئی تو یہاں بطور خاص اہتمام کے ساتھ یہ لفظ بیان کیا گیا ہے کہ رخصتیں اللہ تبارک وطالعیٰ دیتا رہتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی ایک صفت واسع بھی ہے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حرج کو دور کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر ایسا حکم نازل نہیں فرماتا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو علیم کو اس لیے بیان کیا کہ اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہو شبہ پیدا ہو کہ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے علیم ہے وہ جانتا ہے وہ باخبر ہے تو یہ آیتمرگا کا جو آخر حصہ ہے ان اللہ واسعن علیم بطو خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ پیچھے جو حکم بیان کیا گیا تھا اس میں مزید پختگی پیدا کر دی جائے اور مسلمانوں کو مزید خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے حرج کو دور کرنے والا ہے اور تم اچھی نیتوں کے ساتھ جو عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں پر کو جانتا ہے جو نیتیں ہوں گی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اجو ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و ماں علینا اللہ البلا ہو